اوزب من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحيم الرحیم یوسبَََََََََََ ما في ثماوات وما في الأرض الملك القدس العزيز الحكيم وُلى في الأميين رسول منهم يتل عليهم ويزكيم ويزكيهم محم الكتاب وحكمہ و ان قانومن قبل الفیظمبین وآخری نَن حملا الحقوب وح ولا عزیز الحکیم ذالقف اللّہ میشا و اللہ حض الفضل لازیم مسل اللہ مل مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا ملوحا ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ مل يحمل و اسفارا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 واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ فينبئكم بما كنتم تعملون يا ایہا الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ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 مہند اللہ خیر المن اللہ و منت تجارہ اللہ خیر الراضین سورۂ جمعہ مدنی صورت ہے نزول میں ایک سو دس نمبر سورۂ صف کے بعد نازل ہوئی ہے جب کہ قرآن مجید کی ترتیب میں باسٹھ نمبر ہے سورہ صف کے بعد ترتیباً بھی سورہ صف کے بعد نضولاً بھی سورہ صف کے بعد لیکن ترتیباً باسٹھ نمبر اور نزولن ایک سو دس نمبر ربطِ اس صورت کا گزشتہ صورت کے ساتھ یہ کئی وجوہات پہ ہے گزشتہ صورت کا آغاز کیا گیا سب للہ اللہ ماضی کے سیغے کے ساتھ اس صورت کا آغاز کیا جا رہا ہے یو سب ہو مضارے ساتھ کہ اللہ کے لیے پاکی ہے ہر زمانے میں ماضی میں بھی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ہر زمانے میں اللہ کے لیے تصبیہات ہیں اور اللہ کے لیے پاکی ہے دوسرا ربط یا گزشتہ صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی و مبشرم برسول یتیم امبادسمہ احمد تو اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے کے مقاصد ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جب اللہ کے یہ پیغمبر یہ تشریف لائیں تو دنیا میں ان کا کام کیا ہوگا تیسرا ربط یا گزشتہ صورت میں یا گزشتہ صورت میں یہ ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی یہ آیت نمبر پانچ میں پیغمبر کو اذیت دی تھی اور تکلیف دی تھی یہ تو اس صورت میں یہودیوں کی مثال ذکر کی جاتی ہے کہ ان کی مثال اور یہ بھی آیت نمبر پانچ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تورات تو ان لوگوں کو دی گئی تھی لیکن عمل نہیں کرتے تھے اور ایسے لوگ قرآن ان کی تشبیح گدوں کے ساتھ دے رہا ہے کہ پیغمبر کو تکلیف دیتے تھے ان کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب ملی تو تھی لیکن عمل نہیں کرتے تھے تورات دی گئی تھی لیکن عمل نہیں تھا مثال ان کی گدوں کی طرح ہے سورت کے امتیازات سورت ممتاز ہے جمعہ یوم جمعہ پہ جمعہ کے دن جمعہ کے دن کے بیان پر اور اس کے احکام صورت ممتاز ہے جمعہ کے دن اور اس کے احکام پہ یا صورت ممتاز ہے ان یہودی علماء پہ کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے تو ان کی تمثیل گدوں کے ساتھ دی گئی ہے آیت نمبر پانچ میں ان کی تمثیل گدوں کے ساتھ دی گئی ہے کہ یہ گدیں ہیں اسی طرح صورت ممتاز ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی بے امیوں میں کہ اللہ کے پیغمبر یہ امیوں میں بھیجے گئے ہیں امی یعنی وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان میں ان کی بحثت وہ کی گئی ہے صورت کا مقصد ان آخری دس سورتوں کا مقصد ترغیب الجہاد و الفاق ہے لیکن اس سورت میں ساتھ میں ترغیب دی جاتی ہے اتباع رسول کو صورت میں ترغیب دی گئی ہے پیغمبر کی تابے داری کو پیغمبر کی شان ذکر کی گئی ہے کہ یہ پیغمبر بڑے عظیم شان پیغمبر ہیں اور زجر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں جب دونوں کا مقابلہ آتا ہے صورت میں ترغیب دی جاتی ہے اتباع رسول کو صورت میں بیان ہے پیغمبر کے شان کی شان رسول کا بیان ہے اور زجر دیا جاتا ہے انہیں جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں جب دونوں کا مقابلہ آتا ہے جی اس صورت میں ان آیات کے تحت وہ حدیث مفسرین وہ ذکر کرتے ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمعے کی نماز ادا جمعے کے خطبہ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور باہر سے قافلہ آیا اور پہلے پہل یہ یہ قافلے ضرورت کا سامان وہ لاتے تھے پہلے پہل صحابہ کرام میں بھی بہت سارے لوگ انسان بہت سارے آداب کو وہ نہیں سیکھا ہوتا بعد میں اس کی زندگی میں رفتہ رفتہ وہ آداب سیکھتا جاتا ہے انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی وہ آتی ہے تو جیسے ہی اعلان ہوا کہ قافلہ آیا ہے تو یہاں سے بہت سارے لوگ مسجد سے اٹھ کر وہ چلے گئے ان سے ضرورت کا وہ سامان لینے کے لیے تو قرآن مجید نے یہ صورت یہ نازل کی اور یہاں پہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صرف بارہ کے قریب لوگ یہ مسجد میں رہ گئے تو قرآن مجید نے یہاں پہ اس صورت میں پیغمبر کی شان بتائی ہے کہ یہ تو وہ پیغمبر ہے کہ تم لوگوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے تم لوگوں میں پیغمبر بھیجا ہے ان کا کام کیا ہے تم پر اللہ کی آیتیں پڑھنا تم لوگوں کی تم لوگوں کا تذکیہ کرنا تمہیں ان برے اخلاق سے پاک کرنا تمہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دینا ورنہ اس سے پہلے تو تم سری گمراہی میں تھے تو پیغمبر کی شان دیکھو اور یہ ایک ایسا پیغمبر کہ جو عرب اور آجم ساروں کو پیغمبر بھیجا گیا ہے یعنی ایک بین الاقوامی پیغمبر ہے اسی طرح ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہیں تو تو دی گئی تھی لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے عمل نہیں کرتے تھے تو ایسا ہے جیسے گدوں کی مثال جن پر کتابیں وہ لاد دی گئی ہوں تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ کہ بندہ اس پر عمل نہ کرے تو صورت میں پیغمبر کی شان یہ ذکر کی جاتی ہے اسی طرح صورت میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے گزشتہ صورت میں اور یہ بھی ایک ربت ہے گزشتہ صورت میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ جی ان کی زبانی ذکر کیا گیا کہ ان کی رسالت یہ ایک خاص قوم کے لیے تھی اور ان کی رسالت ایک مخصوص وقت کے لیے تھی اسی لیے حضرت موسیٰ یا قوم کے ذریعے خطاب کرتے ہیں جی اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی ان کی عمومی بحث کا اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر یہ پوری دنیا کے لیے پیغمبر یہ بھیجے گئے ہے یہودیوں کے تین دعوے تھے اس صورت میں یہ جی ان تینوں دعووں کی نفی وہ کی گئی ہے سب سے پہلے وہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور عرب جو ہیں تو یہ امی ہیں ان پڑھ ہیں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تو قرآن مجید نے ان کے اس تکبر پہ اور اس فخر پہ رد کیا ہے آیت نمبر پانچ میں کہ ایسی کتاب کے دیے جانے کا کیا فائدہ کہ جس کتاب پر عمل نہ کیا جائے یہ تو گدوں کی مثال ہے گدے پر کتابیں وہ لاد دی جائیں گدے کو کیا पता چلتا ہے تم لوگ اگر اپنے آپ کو اہل کتاب کہو تو کہو عربوں کے پاس اگر کتاب نہ ہو تو تم لوگوں کے پاس کتاب ہو کر تم لوگوں نے یہ کیا کمال کیا ہے تم لوگوں کی مثال گدوں کی طرح ہے تو سب سے پہلا یہ دوسرا وہ فخر کرتے تھے کہ وہ اللہ کے چیتے ہیں اور وہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے آیت نمبر چھ سات اور آٹھ میں کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو چلو آؤ پھر مباحلہ کرو مباحلہ میں یہ ہے کہ موت کی تمنا کر لیں گے کہ اے اللہ ہم میں سے جو باطل پر ہے تو اسے موت دے دے تو چلو آؤ مباحلہ کرتے ہیں لیکن یہود قرآن یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ قیامت تو قائم ہو جائے گی لیکن یہود مباحلے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے تیسرا ان کا فخر تھا کہ ہمیں اللہ نے یوم صبت دیا ہے ہفتے کا دن دیا ہے اور دیگر لوگوں کا ہفتے کا دن وہ نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے تم لوگوں کا ہفتے کا دن میں نے مسلمانوں پر جمعے کے دن کا فضل کیا ہے اور میں نے ان کے لیے جمعے کا دن مقرر کر دیا تو آیت نمبر نو سے ان کے اس دعوے کی تردید ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دن وہ مقرر کیا گیا ہے اور جس دن کو اللہ نے افضل الیام قرار دیا ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے تو اس صورت میں اللہ کے پیغمبر کی عظمت شان وہ بیان کی جاتی ہے ترغیب دی جاتی ہے ان کی تابیداری کی طرف کہ دیکھو جب بھی دین اور دنیا کا مقابلہ آئے تو تم ایسے نہ کرو کہ اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر تم لوگ دنیا کے پیچھے وہ لگ جاؤ یو سب خل ما اللہ مافِ سماوت و ماف العرد باقی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہیں اور وہ جو نیچے زمین میں ہے یہ الملک وہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا الملک بادشاہ ہے پوری کائنات کا القدوس پاک ذات ہے العزیز غالب ہے الحکیم وہ حکمت والا ہے یہاں پر یہ چار صفات یہ اللہ کے پیغمبر کی یہ ذکر کی گئی ہے اور پھر اگلی آیت میں رسول اللہ کی بیست یہ چار اور اللہ کے پیغمبر کی بیست کے چار مقاصد یہ ذکر کیے گئے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی بیست کے چار مقاصد ذکر کیے گئے ہیں یہ اور ان چاروں کا تعلق بھی اگر ان چار صفات کے ساتھ دیکھا جائے تو بالکل مناسب ہے جیسے مثلا الحکمہ کہ پیغمبر انہیں تعلیم دیتا ہے حکمت کی کیونکہ وہ حکیم ذات ہے اسی طرح وہ یوزک کی ہم پیغمبر انہیں سوارتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے برے اخلاق سے تو یہاں پہ اللہ کی صفت القدوس وہ پاک ذات ہے اسی لیے مخلوق کا تسکیہ بھی وہ چاہتا ہے یو سب خلاہ سماوات باقی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے الملک وہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا القدوس پاک ذات ہے العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا یہ اب ابسائت میں یہ اللہ کے پیغمبر کے بھیجے جانے کا وہ احسان وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ معمولی پیغمبر نہیں ہے کہ تم انہیں چھوڑ کر دنیا کے پیچھے تم لگ جاتے ہوا فلاں نہ رسولن یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے بھیجا ہے فلاں نہ ان, ان پڑھ لوگوں میں آل کتاب عربوں کو امی کہتے تھے اور قرآن مجید نے اسی کو بطور نعمت کے وہ قرار دیا ہے باسف امیوں میں رسولن ایک عظیم و شان پیغمبر وہ بھیجا ہے مینہم انہی میں سے ہے انہی عربوں میں سے ہے انہی عربوں میں سے ہے یعنی وہ بھی انہی کی طرح ایک عرب ہے باسف ال رسولم مین قرطبی نے یہاں پہ تفسیر قرطبی میں مامون جو بنو عباس کا بادشاہ ہے مامون رشید تو ایک شخص کے بعد ایک شخص سے اس نے مکالمہ کیا یہ ابو علی ابو عالی من قری تو مامون نے اسے کہا کہ مجھے تمہارے متعلق چند باتیں پہنچی ہیں بلغنی ان کا مجھے پتہ لگا ہے کہ تم ایک ناخواندہ شخص ہو اور تم ان پڑھ ہو وہ ان کا لاتی مشعرہ اور تم شعر بھی نہیں کہہ سکتے وہ ان کا تلحن اور تم غلطیاں بھی زبان میں کافی کرتے ہو عربی زبان میں یہ تو بعض لوگ ہوتے کچھ نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بہت سارا وہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس نے ابو علی نے کہا کہ امیر المومنین جہاں تک غلطی کرنے کی بات ہے تو کبھی کبھی زبان پسل جاتی ہے تو غلطی ہو جاتی ہے یعنی اس نے اس کا یہ جواب دیا جہاں تک امی ہونے کا تعلق ہے اور شیر نہ کہہ سکنے کا تعلق ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر لا تب ولی یوقی مشعرہ یا اللہ کے پیغمبر وہ بھی نہیں لکھ سکتے تھے یعنی وہ بھی امی تھے ولایقی مشعرہ اور انہیں بھی شعر کہنا وہ نہیں آتا تھا مامون نے کہا کہ مجھے تمہارے ان تین عیبوں کے بارے میں پتہ چلا تھا لیکن اب پتہ چلا کہ تم میں جہالت بھی ہے تم میں یہ چوتھا عیب بھی ہے تو اس نے کہا کہ جاہل انسان ان ندا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتاً یہ اللہ کے پیغمبر کے لیے امی ہونا یہ فضیلت کی بات ہے جب کہ تم اور تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں امی ہونا یہ نقص ہے یہ نقص ہے اور یہ مذمت کی صفت ہے یہ جی اللہ نے اپنے پیغمبر سے یہ جی انہیں امی ایسے معاشرے میں پیدا کیا کہ وہ کسی سے نہ پڑے وجہ یہ کہ قرآن کو رہتی دنیا تک اور تا قیامت تک اس کتاب کو ہدایت کی کتاب برقرار رکھنا تھا تو اپنے پیغمبر سے ہر قسم کی تہمت یہ دور کرنے کے لیے جیسے آج بھی مستشرقین اور دین اسلام پر اعتراض کرنے والے وہ باوجود اس کے کہ اللہ کے پیغمبر کے متعلق یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ انہوں نے پڑھا ہے ان کی یتیمی کی وہ زندگی اسی طرح عربوں کے معاشرے میں ان کا پلنا بڑھنا اسی طرح یہ جی اللہ کے پیغمبر کا کسی سے نہ پڑھنا ان کا نہ لکھنا یہ تمام باتیں اور پھر بعد میں وہ باتیں کرنا قرآن کی شکل میں کیونکہ یہ تو علم کی باتیں ہیں پھر اسی دعوے کو بیان کرنا یہ اللہ کے پیغمبر کے حق میں یہ فضیلت تھی وجہ یہ کہ قرآن کے بارے میں ہر طرح کی تہمت یہ اللہ کے پیغمبر سے وہ نفی ہو اور قرآن رہتی دنیا تک یہ کتاب یہ ہدایت کی کتاب جو ہے تو یہ برقرار رہے اب اگر اللہ کے پیغمبر نے پہلے سے پڑھا ہوتا تو ان پر یہ الزام یہ لگایا جاتا کہ چونکہ انہوں نے پڑھا ہے اسی وجہ سے تو انہوں نے یہ کتاب خود بنائی ہے لیکن تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں یہ نقص ہے اسی لیے تم نے ان چیزوں کو اس تہمت کو اپنے آپ سے ہٹانا ہے اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں ایک تو مولویوں کا وہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ کو پورا قرآن بھی آتا ہے اور آپ کو صرف نحو کے گردان نہیں آتے تو ایک تو ان کی جہالت ہے آج کل کے مولویوں کا وہ عالم کسے کہتے ہیں کہ جسے صرف نحوہ کی گردانیں وہ آتی ہوں حالانکہ قرآن کا ایک لفظ تک انہیں نہیں آتا اور یہ کوئی ہم زد اور اعنات کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے لیکن قرآن یہ اگر کسی کو نہ آتا ہو اصل امی ہونا یہی ہے اصل جہالت یہ ہے باسف ال رسولا آج اگر ایک شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں امی ہوں تو یہ یقیناً اس کے بارے میں یہ مضمت ہے چاہیے کہ بندہ اپنے آپ سے اس جہالت کو دور کرے ہودی باسف المی نہ رسولا یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے بھیجا فل امی نہ امیوں میں رسولن ایک عظیم شان پیغمبر میں انہی میں سے اس پیغمبر کا کام کیا ہے اور قرآن میں یہ آیت یہ چار مرتبہ آئی ہے دو مرتبہ سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ ایک سو انتیس ایک سو سورہ علمران میں ایک مرتبہ ایک سو چونسٹھ اور یہاں پہ یہ چوتھی مرتبہ چار مرتبہ یہ آیت آئی ہے اور اس آیت میں چار مرتبہ چار چیزیں چار مقاصد اللہ کے پیغمبر کے بھیجے جانے کے وہ ذکر کیے گئے ہیں یتلو عالیہ آیا ہی کہ جو پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے ویوزکی ہم اور پاک کرتا ہے انہیں برے اخلاق سے یہ اخلاق دراصل یہ انسان کی بات کی صفات ہے جنم لیتی ہیں انسان کے اندر سے اور اس کے اعمال میں ان کی اس کی عادات میں وہ چیزیں وہ ظاہر ہوتی ہیں ورنہ اس کا پیدا ہونا انسان کے باطن سے ہی ہوتا ہے برے اخلاق کیا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے برے اخلاق کیا ہے بے حیائی کرتا ہے اسی طرح بے صبری کرتا ہے ناشکری کرتا ہے اور یہ تمام یہ برے اخلاق اچھے اخلاق سچ بولنا امانت داری اسی طرح وعدے کی پاسداری عیسار قربانی یہ تمام یہ اچھے اخلاق ہے ویوزک <وَيُزكِّهِم> اور پاک کرتا ہے انہیں برے اخلاق سے ویوال محمل کتاب و اور تعلیم دیتا ہے انہیں انٹرنیٹ پہ یہ ایک ایک موصوع ہے عربی میں موسوعات الاخلاق پلے سٹور میں بھی غالباً اس پر یہ ایپ ہے موسوعات الاخلاق بڑا ہی اچھا ایک انسائکلوپیڈیا ہے ان انسائکلوپیڈیا کو کہا جاتا ہے تو وہ موسوعہ بڑا ہی اچھا سائیکلوپیڈیا اخلاق کے حوالے سے جس میں بڑے آسان انداز میں اخلاق کے اخلاق ہے کیا چیز خلق ہے کیا چیز تو خلق کوئی اور پھر ان میں دو قسم کی کیٹیگریز بنائی ہے اخلاق حمیدہ اخلاق محمودہ اور اخلاق مضمومہ جو برے اخلاق ہیں تو پھر اخلاق محمودہ میں وہ تمام اچھے اخلاق الفبائی ترتیب سے الفابیٹیکل آرڈر میں الفبائی ترتیب سے انہوں نے ذکر کیے ہے اور برے اخلاق میں بھی یعنی بڑے ایک اچھے انداز میں انہوں نے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ و اور سکھاتا ہی یہ پیغمبر انہیں قرآن والحکمہ اور سنت حکمت جب بھی کتاب کے مقابلے میں آ جائے تو مراد اس سے سنت ہوتی ہے امام شافی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ویوالمحم الکتاب و الحکمہ اور تعلیم دیتا ہے یہ پیغمبر انہیں قرآن کی والحکمہ اور سنت کی پیغمبر کے بیجے جانے کا تو یہ مقصد ہے آج جو لوگ اپنے آپ کو پیغمبر کے وارث کہتے ہیں علماء العلماء اوور الانبیاء تو اگر عالم لوگوں کو قرآن نہیں پڑھاتا سنت کی تعلیم نہیں دیتا تو یہ یاد رکھیں یہ پیغمبر کا وارث نہیں ہے فضول میں دعوے تو کرتا ہے کہ میں پیغمبر کا وارث ہوں لیکن حقیقت میں وہ وارث نہیں ہے وہ ان قانو من قبلفید المبین ان مخفف من المسقل ان بمانے ان نا وہ انکان قبل لفی دلالمبین اور بے شک تھے یہ من قبل اس قرآن کے نظول سے پہلے اس پیغمبر کے آنے سے پہلے لفی دلالمبین سریح گمراہی میں قرآن کے آنے سے پہلے انسان سریح گمراہی میں ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ولد وال ہمیں ان گمراہوں کے راستے سے بچا گمراہ کون ہے کہ جسے نہ قرآن کا پتہ ہے نہ پیغمبر کی سنت کا پتہ ہے قرآن اور سنت کے بغیر وہ زندگی گزار رہا ہے تو اے اللہ ہمیں ایسے گمراہوں اور حیران اور پریشان لوگوں کے راستے سے بچا و یہ امیین پر عاطف ہے باثف العمینہ اے باثا فل اور بھیجا ہے اللہ نے پیغمبر کو آخری دوسرے لوگوں میں منہم انہی کی جنس میں ان عربوں میں نہیں ہے لیکن وہ بھی یعنی انسان ہے وہ آخری نہ اور بھیجا ہے اللہ نے پیغمبر کو آخری دوسرے لوگوں میں منہم انہی میں سے یعنی ان انسانوں کی جنس میں سے لمائل حقوب ہم جو اب تک نہیں ملے بہم ان عربوں کے ساتھ مراد اس سے وہ آجم ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی بے یہ عرب اور آجم دونوں کے لیے ہے واخری نمن ہم لمای الحقوب یہ بعد کے لوگوں اور عربوں کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں تو یہ ان مراد وہ لوگ ہیں مراد وہ لوگ ہیں مراد آجم ہیں ہم بھی انہی میں آتے ہیں لمحہ یحقوب ہم واخری نے من ہم لما ہم اور بھیجا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو دوسروں میں منہم انہی میں سے لمہ یحقوب ہم کہ جو ابھی تک نہیں ملے ان کے ساتھ ان عربوں کے ساتھ بخاری اور مسلم میں ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے ابو حرا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ جمعہ یہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر نے جب یہ کہا واخری نمن ہم لما الحق تو ایک شخص نے سوال کیا منحا یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر ان لوگوں سے مراد کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اس شخص نے دوسری مرتبہ پوچھا کوئی جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ پوچھا تو اس مجلس میں سلمان فارسی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی چونکہ فارس سے تھے ایران سے تھے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان پہ رکھا اور پھر فرمایا لوکان المان و اند سوریہ کہ اگر ایمان یہ وہ سوریا ستارے کے پاس بھی ہو یعنی بالکل ایک بلندی پہ بھی ہو لنا لہو رجال من منہا الائی تو اسے یہ لوگ یہ پالیں گے مطلب یہ کہ حجم اسے پالیں گے یہ علم یہ اگر یہ سریا ستارے کے پاس بھی ہو یعنی بہت دور ہو اور پونچ سے بہت دور بھی ہو تو تب بھی اللہ ان عجم میں لوگ پیدا کر دے گا اور یہ لوگ اس علم کو وہ حاصل کر لیں گے مطلب یہ کہ رسول اللہ نے آخرین منہم لما لماء الحقوبم سے مراد یعنی انہوں نے خود آجم کی یہ تفسیر کی ہے کیونکہ سلمان فارسی وہ آجمی تھے اصل میں وہ آخری نے من ہم ہم اور بھیجا ہے اپنے پیغمبر کو دوسروں میں من انہی انسانوں میں سے لمائ الحقوب ہم کہ جو اب تک نہیں ملے ان کے ساتھ ان عربوں کے ساتھ نہ تو ابھی ان کا زمانہ یہ ان کے ساتھ ملا یعنی نہ تو ابھی ان کا زمانہ آیا ہے اور نہ ہی فضیلت میں وہ ان عربوں کے ساتھ ان صحابہ کے ساتھ فضیلت میں ان کے ساتھ مل سکتے ہیں وہ العزیز الحکیم اور یہ اللہ غالب حکمت والا ہے یہود اسی بات پہ انہیں غصہ تھا اور وہ ناراض تھے کہ یہ آخری پیغمبر ان عربوں میں کیسے آئے قرآن کہتا ہے ذالقف اللّہ یوتی ہی معیشہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی مہربانی ہے دیتا ہے اللہ جسے چاہے وہ اللہ العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور بڑی مہربانی والا ہے بڑے فضل والا ہے اور بڑی مہربانی والا ہے يحملوها الدین الحمار ایک تو رد ہے یہودیوں کے اس فخر پہ اور ان کی اس بات پہ کہ ہم اہل کتاب ہیں اور یہ عرب یہ امی ہے اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ایسی کتاب ہونے کا اور ایسے کتابی ہونے کا کیا فائدہ کہ جس پر عمل نہ کیا جائے گدے کی مثال ہے اور یہاں پہ قرآن ایمان والوں کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم یہودیوں کے جیسے نہ ہو جانا کہ اللہ کے پیغمبر جب دین اور دنیا کا مقابلہ آ جائے تو تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو یہی کام تو یہودیوں کا بھی تھا یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تم بھی اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر کیا انہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو مسل یہ جی ان لوگوں کی مثال مسل الدین مثال ان لوگوں کی یا صفت ان لوگوں کی ہم لطورا کہ جنہیں دی گئی تھی تو یعنی جنہوں نے تو رات سیکھی تو تھی ہم لطورہ تھا کہ جنہیں کہ جن پر لادی گئی تھی تو رات ان پر لادی گئی تھی حمل کی گئی تھی یعنی ان کے پاس ان کا علم تھا تم علم یہ لم لمیہ اور پھر انہوں نے اٹھایا نہیں اسے مفسرین معنی کرتے ہیں تم علم یہ ملوحہ اور پھر انہوں نے اس اٹھائے گئے تورات پر عمل نہیں کیا ان پر تورات تو لادی گئی تھی لیکن سم لم يحملوها اور پھر انہوں نے عمل نہیں کیا اس تورات پہ تو کمثل ہمار یہ ان کی مثال گدے جیسی ہے يحمل و کہ جو اٹھاتا ہے اسفارن کتابیں اسفار جمع ہے صفر کی اور صفر کتاب کو کہتے ہیں سافر کاتب کو کہا جاتا ہے کاتب کو یحمل مل کہ وہ اٹھائے ہوئے ہو وہ گھدا اصفارن کتابیں بے سمت القوم الدین کریات اللہ یہ بری مثال ہے ان لوگوں کی کر ذبو بیات اللہ کہ جنہوں نے جٹھلایا اللہ کی آیتوں کو وَاللہُ لا دل القوم ظالمین اور اللہ توفیق نہیں دیتا قوم ظالموں کو کہ جو اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتا شیخ سادی وہ گلستان میں کہتا ہے گلستان میں شیخ سادی وہ ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے علم چندان کے بیشتر خوانی چوں عمل در تو نیست نادانی نہ محققبت نہ دانش چار پائے برو کتاب چند یہ آتیں مغذرا چ علم و خبر کہ بر او ہے زمست یا دفتر علم چندان کے علم چندان کے بے شتر خوانی یعنی جتنا تم زیادہ علم تمہارے پاس ہے اور جتنا تم زیادہ علم وہ پڑھتے جاتے ہو چو عمل در تو نیستنا لیکن اگر اس زیادہ علم کے ساتھ تم میں عمل نہیں ہے تو تم بے وقوف ہو اور تم نادان ہو نہ نا محقق بود نہ چار پائے برو کتابے چند یہ بندہ نہ تو محقق ہوتا ہے اور نہ ہی دانشمند ہوتا ہے بلکہ چار پائے برو کتاب چند اس کی مثال جانور کی مانند ہے جس پر چند کتابیں وہ لاد دی گئی ہوں آتے مغذرا چ علم و خبر کہ بر اوہے زمست یا دفتر یہ اس چارپائی کو اور اس گدے کو کیا پتا اس کھوکھلے دماغ والے کو کیا خبر کہ علم کیا چیز ہے اور خبر کیا چیز ہے کہ بر اوہے زمست یاد دفتر کہ اس کی پیٹھ پر ہیزم لکڑیوں کو کہتے ہیں کہ اس کے پیٹھ پر لکڑیاں ہیں یا دفتر یا کتابیں ہیں اس کے اس کے کھوکھلے دماغ کو کیا پتہ اور اس گدے کو کیا پتہ اس جانور اور اس حیوان کو کیا پتہ تو یہاں پہ بھی قرآن مجید جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا گدھے کی مثال ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی سختی کرتے ہیں تو اب کیا کہیں قرآن نے انہیں گدا کہا ہے تو ہم گدے کے علاوہ اب حمار کوئی آسان اور کوئی خوبصورت لفظ جو ہے وہ آپ ہی بتا دیں کہ وہ استعمال کریں عربی میں تو حمار گدے کی کوئی کہا جاتا ہے قل یا یہ وہ یہودیوں کا دوسرا افتخار تھا اور دوسرا تکبر تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور جنت صرف ہمارا ہی ٹھیکا ہے قرآن کہتا ہے چلو آؤ تمہارے اس دعوے کو بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے قل کہہ دیجئے پیغمبر یا ایو الدین یہ اے وہ لوگوں کہ جو یہودی ہو اے وہ لوگوں کے جو یہودی ہو انزام تم ان نکم اولیاء یہ اگر تمہارا یہ گمان ہو اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو اور اللہ کے چہیتے اور بڑے محبوب ہو مندون دون سی دیگر لوگوں کے علاوہ کہ دیگر لوگ وہ تو اللہ کے چہیتے اور محبوب نہیں ہے ولی نہیں ہے اور ہم اللہ کے محبوب ہیں آرزو کرو موت کی اور یہاں پہ موت کی تمنا کرنا اس سے مراد مباحلہ ہے مباحلہ کہ ایک بندہ وہ دلیل پر آمادہ نہ ہو دلیل نہ مانتا ہو تو آخر کار اس سے کہا جائے گا کہ آؤ عمران میں مباحلے کی تفصیل ذکر کی گئی تھی ویسے یہودیوں کے ساتھ مباحلہ یہ سورہ بقرہ میں جب ہم چٹا خطاب ذکر کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی قل انکانت لکم دار الآخرت و عند اللہ خالصت من دون الناس آیت نمبر چورانوے پچانوے چھیانوے ان آیات میں مباحلہ یہودیوں کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا سوریہ عمران میں نصارہ کے ساتھ فقل تعل و ند و ابنا انا مبا وہاں تو ہم نے الْمَوْتَ موت کی انکن تم صادقین اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں قرآن ایک پیشن گوئی کرتا ہے اور چودہ ساٹھ سال پہلے قرآن نے یہ پیشن گوئی کی ہے جب سے قرآن ہے کہ یہودی کبھی بھی مباحلے پر آمادہ نہیں ہوں گے اسی وجہ سے آج بھی یہودیوں کے پاس موقع ہے کہ وہ قرآن کو غلط ثابت کرے اگر اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں تو آج تو میڈیا کا دور ہے یہودیوں کی مستقل ایک ناجائز ریاست بھی ہے اسرائیل تو یوں کر لیں کہ کیمروں کے سامنے وہ بھی میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مسلمان ہر سال عرفات میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں تو یہاں پہ مسلمان وہ دعا کریں گے وہاں پہ وہ میدان میں نکل آئیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہو اسے فتح دے اور جو باطل پر ہو تو اس پر اپنی لانت جو ہے وہ برسا لیکن یہودی کبھی بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوں گے قرآن کا یہ دعویٰ ہے اور یہ قرآن کی پیشنگوئی ہے ولابن اور ہرگز آرزو نہیں کریں گے یہ یہودی اس موت کی ابدن کبھی بھی اعمال کے, کے کیے ہیں آگے بیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے ان کے اعمال کہ بسب انہیں اپنے اعمال اور کرتوتوں کا پتہ ہے اللہ علیم بزمین اور اللہ خوب جاننے والا ہے بزوالمین ظالموں کو اور آج اگر تم مباحلے کے لیے تیار نہیں ہوتے موت سے بھاگتے ہو تو یہ موت ایک نہ ایک دن تو تمہیں ضرور آنے والی ہے قل کہہ دیجئے پیغمبر ان الموت الدی تفرون من ہو کہ بے شک موت وہ موت کہ تم بھاگتے ہو اس سے ف ان نہ تو بے شک یہ موت یہ ملاقات کرنے والی ہے تم سے تم سے ملنے والی ہے سمتردون الم الغب و شہادہ اور پھر لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو جاننے والا ہے الغیبی مخلوق سے وہ پوشیدہ چیزوں کو وہ شہادہ اور کھلی چیزوں کو اور یہ اللہ خبردار کر دے گا آگاہ کر دے گا تمہیں اس پر جو تم عمل کرتے ہو تم عمل کرتے ہو یا ایو الدین آمنو ابنایات میں ترغیب دی جاتی ہے اور ان میں یہودیوں کے اس تیسرے دعوے کی تردید ہے کہ ہمارے پاس ہفتے کا دن ہے یہ اللہ نے ایمان والوں کو جمعے کے دن وہ دیا ہے یا ایو الدین امن اے ایمان والوں اور عنایات میں زجر دیا جاتا ہے انہیں کہ جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں جب اس کا مقابلہ آئے یا ایو الدین امن اے ایمان والوں ادانودی علیہ اللہ تیو مل جمعہ کہ جب پکارا جائے للا نماز کے لیے میوں مل جمعہ جمعہ کے دن کے جمعے کے دن کو جب نماز کے لیے آواز دی جائے پکارا جائے انہیں آزان دی جائے پھنس آؤ الا دکر تو تم چل پڑو اور کوشش کرو الاء دکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف اور خطبے میں اصل چیز جو پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور کوشش کرو وزر الب اور چھوڑ دو خرید و فروخ بے اصل میں فروخت کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ خرید و فروخ وہ دونوں مراد ہیں ظالکم خیر القم یہ اللہ کی یاد کے لیے چل پڑنا اور یہ خرید و فروخت یہ چھوڑ دینا خیر یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کن تم تالمون اگر تم جانتے ہو فضا قزیت سولاد <السَّلَاة> ابھی تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم مسجد میں اسی طرح سارا دن بیٹھے رہو گے نہیں بلکہ پہلے دین کا کام یہ پورا کرو پھر جب دین کا کام یہ پورا ہو جائے تو پھر نکل پڑو دنیا کے کمانے کے لیے اور اصل چیز اصل سنت بھی یہی ہے کہ انسان دین کا کام بھی کرے اور پھر دنیا کا کام بھی کرے جب مسجد سے باہر نکلتے ہو تو بائیں پاؤ اللہ کے پیغمبر نکالتے تھے اللہم اینی اسألوک من فضلك اے اللہ میں تجھ سے رزق حلال کا سوال کرتا ہوں اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابوا آب برحمتک اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے دروازے جنت کے دروازے وہ کھول دے فَإِذَا قضیت الصَّلَاةِ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسجد کے ٹھیکیداروں کی خرید و فروخ وہ مسجد میں ہی ہوتی اللہ کی کتاب کو مسجد تک میں فروخ کرتے ہیں فعضاقیت سلاد بس جب پوری ہو جائے نماز نماز پوری ہو جائے فن تشروف الر تو پھیل جاؤ زمین میں وب تغو من فضل اللہ اور تلاش کرو اللہ کا فضل یعنی رسق حلال فضل اللہ اللہ کا فضل یعنی رسق حلال اللہ كثيرا، اور یاد کرو اللہ کو کثیراً بہت لعلکم تفلحون تاکہ ضرور بضرور تم کامیاب ہو جاؤ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بروز جمعہ ایک گھڑی وہ ایسی ہے کہ انسان اس میں جو بھی اللہ سے مانگے تو وہ ضرور اللہ اسے دیتا ہے اور پھر اس میں مختلف اقوال ہیں لیکن زیادہ تر قول وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا ہی ہے جمعے کی نماز کے بعد اسی لیے صلف میں بعض لوگ وہ جمعہ کی نماز کے بعد ذکر اسکار میں مشغول ہو جاتے اللہ سے مانگنے میں مشغول ہو جاتے یہاں تک کہ سورج وہ غروب ہو جائے قرآن بھی کہتا ہے وس اللہ کثیرن اور یاد کرو اللہ کو بہت لال لکم تفلح تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وہ ادارہ اور تجارتًََ اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ تجارتَََََََََََََ کوئی تجارت او ہوا یا کوئی کھیل تماشا یعنی ہر وہ چیز کے جو تمہیں اللہ کے دین سے غافل کر دے وہ لہوا ہے انفقد الہا تو یہ لوگ مائل ہو جاتے ہیں الہا اس کی جانب انفقا تو وہ پھیل جاتے ہیں الیہا اس کی طرف بکھر جاتے ہیں اس کی طرف اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس پر ٹوٹ بڑھتے ہیں اور لپک پڑتے ہیں وہ ترکو کا قائمہ اور چھوڑ جاتے ہیں آپ کو قائمن کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیتے تھے جمعہ کا اسی لیے جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا یہی اصل سنت ہے قل کہہ دیجیے پیغمبر ما عند اللہ خیرن وہ جو اللہ کے پاس ہے خیرن وہ بہتر ہے من اللہ و کھیل تماشے سے و منت تجارہ اور تجارت سے واللہ و خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق اور بہترین روزی وہ دینے والا ہے تو صورت میں ترغیب تھا جہاد اور انفاق کو کیونکہ ان دس صورتوں کا ایک ہی مضمون ہے صورت میں ترغیب دی گئی اتباع رسول کو وہ اس انداز میں کہ جب بھی زجر دیا گیا ان لوگوں کو کہ جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں جب دونوں کا مقابلہ آ جائے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر یہ تجارت کی طرف مشغول ہو گئے اور دنیا کے وہ ساز و سامان ان کی طلب میں وہ مشغول ہو گئے تو زجر دیا گیا ان لوگوں کو اور صورت میں پیغمبر کی شان وہ بیان کی گئی تھی واخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین